سر بول رہی راجی نام آپ آج کا دن سارا وہ مشقت میں گزرنا شمس کی وجہ سے کیا بیان کر سکتے ہیں جانوازی مجھے جنہیں بہدا دیم سلے کے اندر جائیں چیف آف بار بسدر خود ادھر گر رہے ہیں اور اللہ سیم نے سوچتی تھی کہ کی پاس کی شامت ہے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے تو جرائد رحمۃ اللہ نے سو لوگ گزار جہاں پکار منتقل ہوتا ہے سمجھا لگتا ہے منتقل ہو ساری مطلع لے نے ایک نظیفہ لکھا ہے نواب نے ایک نواب صاحب کا گھر میں کام کرنے والا آدمی تھا بہار کو اس کے ملازمین جیسے کوئی پرانے زمانے ہر قسم کے پیشہ ور ہلاکت ہوتے تھے وہ خبریں ببرے پہنچانا میوز کرتے تھے مختلف خدم کے کام کرتے تھے اور خاندانی لوگوں کے ہوتے تھے یہ بلازمین کو بڑے اخباروں دے ان فی الحال اخباروں لے لوں تو اس کادمی کا جو نواب صاحب تھا ان کی خبریں وغیرہ ان کا حجام لایا گیا اس نے حجام کی بیوی مجھ سے کہا کہ ہمارے نواب صاحب کی بیوی جو اس سے نس نکال, نکال دی تو اس علاقے میں نقص نکال, نکال لینا کیمت ہو گئی تھی اور نقص نکال دی تھی تو وہ بڑا غمگین ہو گیا نمک ہرال کیا کا اس کا یہ خبر فور نواب صاحب کو پسند ہے چلا گیا نواب صاحب بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ نواب صاحب آپ کی دیوی بیوہ ہو گئی یہ خبر سن کے نواب صاحب والے لگے دو ہو کیا گیا ہے اس نے کہا دیوی میری بہو سکا یہ بارہ جان کے سکا سکا پکا دیے پکا لیے اتنا سکا پکا ہے کبھی وہ سارے مطلب کیا بکر چیز کا بڑی خدمت کرتا کبھی اسے دور کی نیند صحیح باتیں کرتا وہ کہہ رہا اب وہ کیا ہے کہ مطتاب کی بیوی جو تھی اس نے اس کی دت خراب ہو گئی تھی ساڑھے چار سال جگہ نکال کر اس کو دھویا کہ اس کو پھر خوش ہو جائے شراب کی پھر لگائیں گے تو نائن جو چیز کی نائن شراب نکال کے بچے نام ہے اور ملاز صاحب کے اندر پیری نسل جو ہے وہ محنت سے اور بازو کے زور سے کماتی اور حیثیت بناتی ہے دوسری نسل کو مفت ملتا ہے تیسری نسل انتیائی بیکار ہو جو ہے نا فصل فاؤن بعد ان خان پن اباؤ سلاب شاوات کیسے پڑھا تھا اس نمازوں کو ہم نے ظاہر کیا شہاد گرو کی مجھے تو سکتی ہوں لوگوں کا سر کیا بین میں ان بعد والوں کا خیال ہوتا ہے کمی میں کہ زمینیں جائیدادیں چیزیں وغیرہ جو ملی ہوئی ہیں ہماری رت کی وجہ سے اور بزرگوں کو جو ملی ہوتی ہے نماز روزہ تخوا ان کی قربانی ان کے جہاد ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس سے ملی ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اعزاز اس سے ہوا ہے اس پر محنت ہم نے ان قدمیوں کا یہ خیال ہے کہ اس تمہارا ضروری ہے اسے ہمارا میں کوتائی ہی کر دیتا اذا ولاقہ نماز کو دیا کرتے ہیں وقت پر وقتیں خواہشات کی پیروی کرتی ہوں فصل کو فصل کو نغریا بستی سے نسل کو بھلا ہمارے بھی کرنا سکتے ہیں حضی سے حضول کی اس کا مخوب ہے کہ میں ہمارے اس بیان سے پناہ مانگتا ہوں سارت سدیات کب ہوگی بار سبھیان ساٹھ ڈگری میں ہوگی ایک ساٹھ ڈگری میں میرے اللہ کی فات ہوئی ہے اور یہ جیتان آئے تو میری بابی اج اللہ ملاقات آواز میں مکہ کے بعد تھوڑا لگا دیں کابل فاتے ہوگا کا قبل خطاطل قبل سے پہلے خطرہ کیا, کیا ہے بیاض کیا ہے بعد بلند کے برابر نہیں ہو سکتے اور بعد انہوں نے ہے کہ اطلاع صحیح بالکل یوم اس پر کوئی اب یورپ نہیں ہے تم محبت معاف کیے ہوئے ہو بعضوں کو اس میں اسپی کے علاقے جو اسے کہہ رہا ہوں صفائی تھا کوئی نہ کوئی دکھا ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ چوتھے نمبر پر اجلاس بلانا چاہتے ہیں چوتھے نمبر پر اجلاس میں یاد رکھنا چاہیے سارے وہ سلائے کرو آفات تفریح سے بچنا اتر ہے نا جو لوگ ہیں ہر کسی کو اپنے مخالف کیے ہوئے ہیں شکر سے محتاج نہیں پڑے گا محتاج نہیں ہوا کیے ہوئے اور یہ لوگ ڈکے گئے تھے کسی کے ساتھ نہیں بچتی کسی نے کچھ تو پوچھے رات میں کیا جو ہے تو, تو نگر کے جی مال دولت ہے سب کچھ علاج ملے ہوئے آماد پڑے کو کھڈے میں جا سکتے ہیں مجبوری سے پہلے وہ ہاؤس کل کرنے وہ ماسک ٹاؤ لگتی ہوئے تو مکمل ہوا تھا تو پھر آخر وہ سمجھ آ رہا کیا ہوں آپ کا آپ سمجھاتے ہیں اس کو تو بےچارا ہے وہ کہے گا کہ مجھے بے بے بے آجی. تو اگر کسی نے جو زیادہ بہتر کہا, کہا کہ میں جو اللہ جان کے مان پاؤں میں خراب ناراض نہ ہو خپا نہ ہو تو میں ایک بات کروں رماین جی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جیو ہو گئی یو رام ماں بدل سے آپ بتا دیں بیٹھے ہمارے بڑے بڑے بچی کا بگیچے ہوتے تھے دیکھا ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے یا گاؤں میں کھڑا ہوا اس نے کہا لوگوں میری مجھے چھوٹے چھوٹے میرے بچے <laughs> تھے غریب آدمی ہوں سب بچے مجھے <laughs> کوئی الفی نہیں مطلب کہ جس سے گیس یاد آیا جس کو بھی یاد آیا بول رہے بات کام کر رہے دوا سر تو آج ہوگا سر میں یہ بات کر دی تھی نا کہ اس ہے خیال آیا نر کیا سکھاوٹ نہیں چیز سکتی ہے ہمارے دو آپ کے عزیب آشیا ہمارے بارے میں صاحب کیا آپ لذیذ بازو تھے کہ رحمد اللہ لگو تھے انہوں کے پاس کے بعد دو بیٹوں کو برقرار کر کے اور اس کے بعد مکمل گھر رہے کر سے نکل کر اللہ کے رستے پر دنیا کا کام نہیں کیا سے نہیں ہو محنت کا بیاں نہیں ہو آپ اس بات کا ہم نے باقاعدہ مشترکہ کیا کیونکہ ایسا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پہلے کمائی کا راستہ جو ہے وہ مالی حنیمت ہے جو جہاز کے لگ جاتے ہیں کتاب سے میدان کے دوسرے کمائی کا جو ہے راستہ جو ہے وہ ہے والا حجیے والا ہے جو اللہ تعالیٰ تخبہ پر دیتا ہے مخرجہ، مولا جائے، اور تیسرا جو ہے وہ محنت کا کہ تیسرا تو سارے لوگ اگر اس پر ہو جائے میں کہا کہ اس بات کا جواب دیں تو کیا حال ہے سچی نے کہ اگر وہ رائے جو حجی کے ساتھ متعلق کی اگر سو فیصد تیار کر لے شرائد پوری ہو کہ آدمی اللہ کے سالک میں لگے ہوا ہو لگے ہوئے ہو اور پورا وقت اس میں لگا رہا ہو اور اس کے دل میں بھی کسی سے سمن ہو دل میں بھی دگا دگا گھبراہٹ نہ ہو کھا کے کھائیں گے کسی کے کسان اپنی حضرت کا بھی ہار نہیں کرے نہ زبان سے نہ کسی عمل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان من و سلبا ہوتا ہے شرائت ہے نا شرائط آپ لوگوں نے خبر ہمارے من کہ دسمیاں ستر بلاس دے دیتے کیا بات کر ایک آدمی ہے بھائی طرح زیادہ دو آدمی دس روپئے لے کر جا رہا تھا کہ کیس... کوئی سامان خریدیں گے بیچیں گے جن کو کاروبار ہے تو اس نے رات دین کا دکھ رہا ہے کہ اللہ کے رف... اللہ کے نام پر دو دہ دنیا خطر براخت ٹھیک ہے دس روپئے میں لے کر جاتا ہوں سارا کام کرتا ہوں دس روپئے کا تین چار روپئے پہنچتا ہے سو روپئے کیا رہا. سو ملے گی تو اس کو دے دیجیے آیا شام کو بھیج تو شاید سو گریں نہیں کوئی سائن رام کے مارے اس کو لگے دس بات بیٹھے ایک ٹینشن ڈائری ہے نا جی کتاب ملے تو ٹینشن ہے میں کہہ رہا کتاب ملے تو دس لگے اب آیا یہ آیا سو تو ملے گی دس بجے شامت ہو گیا خریدے گیا تو جوار کو جوار کھٹی ہوئی تھی ایسا. اس کے میسا کھڑے تھے جیسی زندگی اس کو نا تو جار کو جنگ جگہوں پر بہت تکلیف ہوتی ہے ایسا سر ملا اس کا اس کو گوس رہا ہے تو اور کچھ نہیں اس منڈ کو باری ڈاک جو دار باری الٹا نیچے سو روپئے پڑے گئے لے کرایا تو دوسرے دن فریش بات جا رہا ہے کام کیجیے تو آج بھی اللہ کے نام پر دو کہتے ہیں میرے تو ہے پر اتنا آگے نہیں جاتا ضرور تو کہ جتوں گا خود تو شکو رہے تھے جیتو گا بول مہاراج آپ اس لائے بھول کہ ایک دفعہ میں ایک بزرگ آدمی تھے ان کے پاس تھا انہوں نے شاید کی کچھ یا مسا لمجرانا تھا ہم فطر رہنا بک لیا گاہ بادل سے مسلح ہم ہے کھانے پر بس نہیں کرتے منسلوات ہے بھنے ہوئے بٹیر اور نیند دفتوں پر جمی ہوئی کسی بھی اس میں مٹھاس کیے سارے بیلنس ڈائٹ سارے شکایت پوری منسلک کی تیریا کیا بناتے ہیں تیریا وہ چیزیں دوست بناتا تھا اپنا ابھی بھی سوچا کا کمرس کو آیا کبھی بھی بنا سکتا ٹکڑا گڑھی والے ہے کو بجائے ٹھکرا کے ہے خلاف اس طرح نہیں ہوا زمانے یاد ہے کیا چیزیں کیا چیزیں دکھا دیں یاد کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا ابھی ہو سکتے ہیں کہ ابھی سکتے پھر بھی ہم نے ایک وہ شکشت رکھے ہوئے ہیں جو پتوں پر بیٹھ وہ سفید اس پر بنا لے اس پر زمانے سے شیچک ہو تو بیچ ہوتی ہے کے بڑے پیمانے پر کام کرو پورا بنا سکتے ملک ملک اور قدرت مل کر آپ سبر نہیں کرتے مدد ہے اللہ سے ہم اللہ سے بات کرو ہمارے لیے جو ہے یہ چیزیں لوگوں نے ہاں فتح ہے کہ اتنے کھانے کو فرق کیوں کر رہے تھے وہ کھانا تک باوارد. تک باوارد. تک کہ تھا تکوا پائے تکوا جب جب مسجد کرتے تھے تو اس میں فرق جاتا تھا جب اس کا غلط ہوتا تھا مسجد کے ساتھ مسجد کرنے سے گڑاہ کرنے سے اس میں کمی آ جاتی اور ان کا دچا کہ اتنی سختی ہی. کون کرے گا بس کے گھر سے بار دوائیں گل ہو جاتی ہیں اور بعد کہ جو اس کا کوئی بہت اچھا مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے تین دن ایسا ہار جلانا ہوتا ہے اپنے اوپر کہ کل سے کل پر بھی بادل کا اور بات کا اور خیال کا وسطہ نظر تو تین دن کے بعد پھر جو بنتے ہیں سگنل دے رہی ہے ہمیں از کوئی آزادی ملے تو نسٹی بگے ادھر ادھر کی سکتی ہے ہو جبڑا ہوا ہے تکو والی رضا ہے ذرا بات کرو ذرا کرو علیہ وسلم محمد ساتھ میں کا بات اس پر, پر لکھا ہوتا. لکھا لکھے ہوئے کہ ایک پہاڑ پر دو آبے بہ رہے تھے اور ایک گھاٹ کھا کر برت کے کرتے تھے دوسرے جو تھے ان کو گھر نہیں آتی تھی دودھ پلا گئے کافی دن وہاں انہوں نے گلا اس کے بعد ایک دن یہ گھاس کو لایا اس کے بعد میں دودھ کافلا گزرا رہا ہے کافی عرصے وہ کھائے کیے بغیر اگر وہاں جائیں تو شاید کھانے کو مل گئے وہ آدمی والے نے بہت نا کیا لیکن وہ لے گئے کھانا کھا کر آئے تو آدمی کھانا بند ہو گیا جو ٹوٹل پر روٹی تھی وہ ٹوٹل پر کرنے سبحان اللہ اللہ والے انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرنے کے جا کر بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے اور کھانے کا کوئی فکر نہیں کرتے اللہ روزی رضحان استعمال ملے گی ایک دن ملی دوسرے دن ملی تیسرے دن فکر نہیں ہے بھوک کو لگی بہت بیتاب کیا تو آپ چلے اب نہیں ہو رہا کیا کروں جل پڑے جب پڑے تو آگے جا کر کسی نے تین لوگ ہیں تین روٹیاں بغل میں ڈالا جا رہا ہے جس سے بھائی کوئی کھائے آگے جگہ ہے کوئی گھر ہے سمے پتہ کھڑا ہوا اس کے پکڑ لیں بومتے چھوڑ دیں گے ایک روٹی پھینکی کھالی پھر دوسری روٹی پھینک کی کسی روٹی پھینکنی پڑی ہو جان بھی کیا کریں جان کو پہچائیں گے روٹی کریں تو تیسری روٹی کو اس کے گاڑی تو بہت کہ تین روٹیاں مجھ سے لے لیں تو مجھے کہا بے حاصل نہیں بہار کیوں کہ میں مالک کے دوارے پر بیٹھا ہوا ہوں مالک کلچلا گیا ہے تو میں بھوٹا ہوں اور میں نے مالک کا ڈر نہیں چھوڑا اور تو مالک کا ڈر چھوڑا خیر یہ آپ بریک کر رہے ہیں سب کو کے سبھی آپ کو جی کر سکتا ہوں گھسٹک آپ اور آپ تو حلال حرام تبھیل کر کے کام کریں حلال حرام تمیل کر کے کام کر لیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا حلال حلال کھلیں حرام میں ہاتھ میں ڈالیں صبح ہو جائے فتر کریں پھوڑیں روزی کی کمائی میں کیا کریں گڑبڑی کی طرف میں جائیں اور ساتھ رہیں یہ بہت بڑا کرنا ہوگا ارے مراد رکیتا ہم مجھے کہہ کے عام دن دار لوگ دنیا کی محبت کے دل بھرا ہوگا اور کسی پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور مثالیں صاحب رات رضوان اللہ لہن میں کی پیش کرتے ہیں ابھی عمان نوکری کا کتنا مال تھا ابھی لوگ زبہ ضلع کتنے دن جائیداد کتنے دن تھا عثمان نظر جلد میں مال تھا ماں مظر افاد کے بعد پانچ کروڑ درم تو نقر رہا پانچ کروڑ درم یار ادرم یا مجھے غلط کو یاد نہیں آ اور ساری عمر جو جی سڑکیں خراب ہوتے ہیں مثال یہ جی بلکہ خلیفہ منصور کے خلاف جو جہاد نفیہ رحمتہ اللہ علیہ نے کیا ہے انقنام ابراہیم ساداب سلمان کے اور خلیفہ منصور کے خلاف جہاد کی ہے انہوں نے وہ جہاد کی پڑھ لیں امام خرام اور ذبر احمد اللہ علیہ اور خلیفہ منصور نے سے گرد ہے کہ جیسے پتے کے ذریعے سے ان کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں بیٹھ کر ان کو شہید کیا گئے جیل سے ان کی نگن کردیو کی کو سنا دیے اتنی مالی ڈالی اور اللہ نے ایک خیر اب وہ تو ایک ہے پاسن کا نام ہے یہ آیت نازل کے بھائی حضور صاحب سمپ آیت نازل ہوئی نا جب تو دل کو بن رہی دیکھو فلاح سے کیسی آیت پڑھو اس کو یہ زور سے پڑھو جی ہاں یہ یا نہیں ہے کہ اگر تم یہ ہے تو روکے داری کرو گے وہ اللہ تبارک بتا لے جی کو کھڑا فرمائے گا کہ وہ اللہ کو چاہیں گے اللہ ان کو چاہے گا اور آگے کیا ہے جی اقاد نبی صیل لائے کردار کریں گے اللہ کے رستے اور کسی ملوت گر کے منور کی کوئی پرواہ نہیں کرے کاوکار نے پوچھا یار رسلی اللہ صلہ وسلم اس سے براد کون اس سے مراد کون لوگ مسلمان پارسی کے تھے اربی تھے وہ پاک پہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دسو مبارک ان کی پیٹ پر مارا پیٹھ پر مارا हमारा ये और इसकी कौन जो हमारे घर फिल्म इसको यह सितारे हैं इतने ऊँचे हैं कि आप लोगों की जो नजरे हैं आप लोगों की बाई साइड है उसमें छह ही देख सकते हो बिहार में रहता था तो मेरी नजर सिक्स बाई से करो देती थी मैं साथ देख सकता اور سو کی کتابیں میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ دیکھ سکتے ہیں اتنی عجیب و غریب نگاہ کی روشنی جس اللہ نے اور کریں تو حدیث پر آمدنا صدق نہ ہوتا ہے تو فرق اسی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ذرا دنیا دار لوگ ہیں اور یہ سائنسی ماحول میں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہوا تو بھائی کوئی سائنسی آدمی پوچھا ہے کہ آپ کے کیسے ہیں اس میں گیارہ ستارے میں ہوئے سارے کتنے ہیں تو میں نے اس کی تحقیقات جاؤ گیا تو بتی رہے گا پینتال ہے ستارے اور بھی بتاتا ہوں والے بھائی پچیس سو روپئے کا مجبور دھیان کر دیے باقی آئم سڑیا پر ہو تو یہ لوگ وہاں سے بھی اس کو اتاریں گے اور تاریخ کو دیکھے تو فارس میں سے سلمان فارض علی اللہ کے بعد فارس کے لوگوں میں سے امام علی وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی دو شخصیت کو اس اسپائق ال مرم عمر پر کوئی دکھا دے تو وہ دیکھیں گے جس کا معنی ہوا نہیں پکڑ نہیں ماشاء اللہ اور اللہ نے خاصت آدمی آتا کہ سردست ہوں شاید ہوں میں مجبور ہوں میری مدد کرو تو اپنے کسی جا کو کہتے ہیں کہ کیا کٹو خریدو اور دو من کپڑا مارا اس پہ دو اس کے لیے اور فلاں شہر کو بھیج دو وہاں فلاں آدمی کے پاس پہنچائے بیٹھ کر اس کو آئے اور آدھا نفا خود جو اور آدھا مل گئے اس بات سے کہنا تھا کتنا بکنگ لگا آدھا منٹ لگے ایک بٹا چار منٹ لگے ایک بٹا چار منٹ میں ایک فائل کو بیا شدہ کر دیتے تھے اور اب خود بھی اتنی کمائی کر لیتے تھے کاروبار ہو سیوا سیون پتی لکھی ریپ اور ریپ وکاس مندر سلمیٹ کی یہ تو ایک برکت تھی یعنی ایک برکت پردھان پرتاپ ہمارے گھر صاحب تھے سر نوکری سے کفت دے دیا تو سب لوگ نام سان کر رہے تھے برا بڑا کہ چار دن کام کرتے کیا چار دن ہوتی ہے چار دن نئے دن گئے تو وہ رب مکمل کوئی کرتا کیا وہ تین دن لوگ آپ لوگ ڈر نہیں میں آپ کو ایک کیلگی بتاؤں جی سر ہم نے ہم جو سیوا کے رکڑے رہے لتی روپئے پلی گولی اور آپ لوگ تو تھی اتنی وہ مضبوط ہوتا جی Hmm. صاحب کی بات آتا ہے ہاں صاحب رحمت اللہ کی بات ہو رہا تھا ہاں وہ بسمندے کے بدل گئے اس کے ہمارا تو تو بات کر رہے اللہ جو ہے مختلف قسم کے بتاائے بات سمکتے سمکتا نکالا کرتے تھے وہ لتاب وغیرہ جا کے مولا صاحب نے ہم سے فرمایا ہم نے سات سال سنایا کہ بھائی صرف اگر تھوڑی دیر لتاب جان کے ہاسپول ہوں تو ایسے کل پھٹ پر حالات ہوتے ہیں ادھر پھنس جائے اور ہمارے ادر جی جس پر پچیس سال کی عمر میں تو عالمی اندر بنا دیے اور اڑتالیس سال کی عمر میں دل کرجا پھٹ گیا اور جان دے اور ہر جو گان چڑے جیسے ہارٹ اٹیک وہ ہوا اور پھر سارے مصدے میں جس کے دھیان آ چکے ایک ہارٹ اٹیک وہ ہوا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسو کیا وضو فرمایا اسی فرمانے کے بعد پھر پگڑی مل پگڑی باندھی وہ گر رہے تھے کسی والے خطرہ سنبھالا اور جا کر یہ دھیان کے لیے بیٹھ رہے تھوڑا دھیان وہ امت کے غب میں اور اللہ کے تعلق میں اور آسان کی فکر میں ایسا حال ہوا تھا کہ میں نے قریب بدوجین کو میں نے خود دیکھا ہے اللہ مجھے بس تو ہے کہ برباد میں قریب جن کو میں نے خود دیکھا ہے عال تو ان کو برگوں نے انسرت کیا تھا کہ تھوڑی گئے گہر کے پاس بیٹھ کر ان کو وہ وغیرہ سنایا کر تاکہ ان کا حال بچ جائے جس ہم اثر ضائل ہو اتاری ہوا ہیں, بار آئے ہیں چند بار آنا پڑے گا چند بار آپ کو نہیں پتا جی کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو میری باتوں پر غصہ آیا کرے گا کیونکہ آپ جیسے جگہ کو میں نے دوڑنا ہوتا ہے تیسرے بارے میں کر آپ ہماری بات کو سمجھنا شروع کریں گے پھر آپ پورا آنا شروع ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے